الحمد اللہ علام علیہ محمد علیہ وحمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سب خوش کرتے ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوی شریف میں سے دس نمبر پانچ سو بہتر ابلیغ دو سو چودہ ہیں پانچ سو بہت شریف سے کا شروع اللہ کے درست کی تعداد تھے اور دو سو چودہ جو ہے اوراد فتح کا اورد فتح میں ہم اس بات اسما اجدہ میں سے الرحمن الرحیم کے بارے میں ہیں مطلب الرحمٰن مل الرحیم میں سے الرحیم قرآن پاک میں اس عنوان سے قرآن پاک کے مختلف تو میں الرحیم جو چودہ دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے تو ان میں سے کچھ مواد کے مبارکانوں تک پہنچا کے پہنچا دیتے ہیں تو ان میں سے جو ہے آیت نمبر نو تک تو آپ لوگوں کو پہنچایا تھا آج دسواں آیت یہ ہے جس میں اس میں الرحیم جو ہے آیا ہے ہاں جی آیت کے ذیل میں تو آیت نمبر دس یہ ہے کہ علّ الف الرحم یہ دسواں آیت ہے ہاں جس میں الرحیم صرف الرحیم آیا ہے ہاں جی رحمٰن سعدنی ہے تو <تصفيق> آئی علام اللہفُ الرحیم شرح شعرا ہے نمبر پانچ ہے اس میں جو ہے یہ آلّ الفظ میں فرشتوں کی طرف سے فرشتے ندا دے کے کہہ رہے ہیں اے لوگوں اے انسانوں اے معلومات لاہی سب کو متنبع کریں اس اللہ کو حرف تنبیہ بولتے ہیں ہاں جی سب کو کرنے کے کریں فرماتے ہیں بے شک اللہ ان اللہ ہوا وہی ذاتی الغفور بہت زیادہ باسنے والا مبارکہ کر سائے الرحیم اور بہت زیادہ اور ہمیشہ رحم رحم فرمانے والا مہربان اللہ ہے تو یہ مبارک علیہ شراء شعراء نمبر پانچ ہاں جی کوئی لوگوں آگاہ رہو باخبر ہو رہ جاؤ بے شک اللہ تعالی ہی بہت باشنے والا اور نہایت ہمیشہ مہربان ہے توضیع جو اس مقدس آئے میں بھی اللہ اپنے غافل بندوں کو ہوشیار کر رہا ہے شاید نے بھی اللہ کہہ کر غافر بندوں کو اشار کر رہا ہے کہ اے لوگ ہاں جی اے لوگو اے لوگو خبردار باخبر ہو ہاں جی بے شک اللہ تعالی بڑا باسنے والا اور نہایت مہربان ہے لہذا ہمیں ہے کہ اسی کا دامن تھامے رہو لہٰذا اسی کے دامن تھامے رہو کیونکہ وہ ذات جو بندوں کی لاشوں کو بہت بھاسنے والا ہے ذات جو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے یقینا جو جب اللہ بہت مہربان ہے بہت بچنے والا ہے تو اس کا تقاضہ یہ کہ ہم اسی کے جو ہے دامن تھامے رہیں اس کی تعلیمات پر عمل کریں اسی کے ہر حکم کہتے رہیں اور اپنی جو ہے دنیا اور ہر دونوں کو سنواریں اور سعادت مند بنانے کی کوشش کریں تو اسی طرح تو اسی طرح کی کہ جو ہے بہت سے آیات ہیں قرآن باغ میں جن میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ غفر الرحیم ہاں جی اللہ اللہ غفر الرحیم بار بار فرمایا بے اللہ بہت باشنے, بہت, بہت باشنے والا بہت مہربان ہے بہت باشنے والا بہت مہربان ہے بار بار اللہ تعالی نے دہرایا اور ہمیں یقین دلایا کہ اللہ ہر صورت میں باسنے والا اور ہر صورت میں مہربان ہے لیکن کن کے لیے باجنے والا ہے کن کے مہربان ہے یہ ایک سوال ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ان بندوں کے لیے جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اللہ سے معافی مانگا اللہ سے بخش طلب کرنے کیا سچ مچھ شرمندہ ہو کے تو اللہ بھاش دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے دروازے پر جھکے گا اپنی غلطیوں کا احساس ہو کے معافی مانگیں گے ان کا اللہ ضرور بخشے گا ہاں جی جو اللہ ضرور بخشے لیکن جو نیند جو نہ جھکے توبہ کرنے کے لئے اس کو آ جائے استفار کرنے کے اس کو ہار آ جائے اللہ کی مغفرت پر اس کو ایمان ہی نہ ہو رحمت پہ ایمان ہی نہ ہو تو ایسے لوگوں کے لیے اس بادش کی امید نہیں ہے ہاں باشش کی امید جو ہے ان لوگوں کے لیے یہ خبر جو ہے یہ بشارتیں ان لوگوں کے لیے جو گناہ انسان ہے خطا گسر ہو جاتی لیکن اللہ کی طرف واپس آ جائے گناہوں میں غرق نہ رہے واپس آ جائے وہ اللہ کے حضور میں توبہ طائب کریں اللہ کے حضور میں گڑ گڑائیں آنسو بائیں اللہ سے معافی مانگیں تو وہ بہت مہربان ہے بچنے والا تو اللہ غفر الرحیم جو اللہ نے بار بار فرمایا بس ہمیں کسی بھی صورت میں ہاں جی اللہ کے غفر الرحیم ہونے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتے ان تمام آیتوں کو ہاں جی ایک تو بسم اللہ کے صورت میں ایک سو چودہ مرتبہ جو اللہ نے اپنے آپ کو و رحیم سے متصرف ہونے کے ہمیں خبر دیا پلس جو ہے الگ سے چودہ مقامات پر اللہ نے الرحیم اور کے فرمایا اور ستاون مقامات اللہ نے جو ہے الرحمن سے متثرف ہونے کے ہمیں خبر دے دیا تو یہ سب آیات پڑھنے کے باوجود بھی اگر پھر بھی ہمیں اللہ کے رحمت پہ امیدوار نہ ہو ہاں تو ہم سے زیادہ بد باخر کون ہو سکتا ہے زیادہ لہذا ہمیں ہر مقام پر اللہ کو غفور و رحیم کہہ کر پکارتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے تمام گناہیں بخشے جائیں اور جنت کے عظیم نعمتوں کا اللہ کے لطف و کرم اور رحمت سے لائق و مستحق ہو جائیں ہاں جی الرّحمن اور رحیم دونوں کا مادہ جو ہے راہمیم ہے ان دونوں کا لیکن مسدر دونوں کا رحمت ہے ہاں جی مزدر دونوں کا رحمتن ہے چنانچی لغت المنجد میں لکھا ہے رحیم رحیمہ یعنی رحمتن یعنی رحیم یرحم باب سم یَ سے رحمتن مرحمتاً روح, روح من و روحمن اس کے معنی نارم دل ہونا مہربان ہونا شفقت کرنا باخ دینا الرحمت رحمدلی مہربانی جس کا نتیجہ مغفرت و احسان ہے ہاں جی جس کا مجزرت اور احسان ہے اللہ نے رحمت میں نرم دلی مہربانی اور رحمدلی مہربانی ہونے کا نتیجہ کیا ہے مغفرت اور احسان ہے کیونکہ نرم دلی جو ہے یہ انسانی صفات میں سے جن کا دل رکھتے ہیں جن اللہ تعالیٰ جو ہے ان صفات مادی آضا و جواری سے تو پاک ہے لیکن جو ہے ان نرم دل ہونے کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ وہ اللہ میں ہے وہ یہ کہ اللہ مغفرت اور احسان ہے جس کے نظر مغفرت و احسان ہے تو اللہ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا احسان فرمانے والا ہے الرحمت جب اللہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو یہی معنی ہے یہی معنیٰ ہے مغفرت و احسان مراتے جب جین الرحمت جو ہے جب اللہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو یہی معنی یہ مغفرت و احسان مراتے کیونکہ یہی معنی اللہ کے شان کے مناسب ہے الرحمٰن و رحیم دونوں کے مظہر و مشتمن و الرحمٰ ہے لہذا جو ہے لہٰذا جو ہے میں اب چونکہ رحمت لاہ کا ذکر ہے اور رحمان اور رحیم دونوں کا مصدر ایک ہے رحمت ہے ہاں جی تو لہٰذا اس رحمت لاہ کے بارے میں بھی چن آیات نقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں ہاں لہٰذا میں رحمت لاہ کی اہمیت کے حوالے سے چن آیات نقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں قرآن پاک سے کیونکہ قرآن پاک میں جہاں یہ دو اسم میں مبارک اور الرحیم کا کثرت سے ذکر ہوا ہے وہاں جو ہے رحمتاً لفظ اس سے بھی زیادہ ذکر ہوئے رحمت کا لفظ اس سے بھی زیادہ ذکر ہوئے زیادہ چند آیات نقل کر کے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم رحمت کا دونوں جہان میں کس قدر محتاج ہے رحمت علائقہ یعنی اللہ کے احسان کا اللہ کی بخشش کا اللہ کی جو ہے فضل کا ہم کتنا محتاج ہیں ہاں اس چیز ہم جانیں ان آیات کے روشنی میں کیا ہم فضل و رحمت لائے کے بغیر دنیا و حرت میں کامیابی حاصل کر پائیں گے اور اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کلام علاحی سے بہتر اور کوئی دلیل جو ہے نہیں ہو سکتی لہٰذا قرآن پاک سے جو ہے چند ایک آیات آپ کا ذکر کروں گا جن میں رحمت الہٰ کا ذکر ہے اس کی اہمیت کا ذکر ہے کہ رحمت الاہی اگر بندے کے شامل حال نہ ہو اللہ کا جو ہے مغفرت اور احسان ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہمارا پھر کیا حشر ہوگا ہاں جی تو ایک آیت یہ ہے اللہ فرما کے اللہ کا علیہم سلوات میں ربرحمٰ اور اللہ کا حم المحت سرائے بقرہ جو ہے آج نمبر ایک ہے ہاں جی ان پر ہاں جی ان پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت بھی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں تو یہ جو ہے آیت ہر قسم کی آزمائش میں صبر کرنے والوں کے لیے بشار تھے اس شاید سے پہلے جو ہے یعنی ہر قسم کی آزمائش میں صبر کرنے والوں کے لیے بشارت کے طور پر ذکر کیا ہے آخر ان کے صبر کے نتیجے کے طور پر ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو آزمائشات میں صبر کرتے ہیں مصائب میں صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کے طرف سے اس کے رحمت ہیں اس کے طرف سے اس کے دروط اور رحمت ہیں اور یہی لوگ حضرات یافتہ ہیں کہ اللہ کی رحمت جو طلقہ کی جو آیت ہر قسم کی آزمائش میں صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہی کہ اللہ کی رحمت و درد اور ہدایت جو ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جنہوں نے ہر آزمائش کے وقت صبر سے کام لیا یعنی رحمت اللہی ساورین کو دینے والی انعامات میں سے ہیں ہاں جی اور یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رحمت کے بغیر ہم مصائب میں مشکلات میں پریشانیوں میں ہم صبر بھی نہیں کر سکتے ہماری بس کی بات نہیں جب تک رحمت علیہ شامل حال نہ ہو تو ہم آزمائشات میں صبر کر سکیں مصائب میں صبر کر سکیں ایک ماں مانگ جو اپنی جوان بیٹے کی موت پہ صبر کر سکیں ایک باپ اپنے اقلیت بیٹے کے مصائب پر صبر کر سکیں ہاں یہ کتنا مشکل کام ہے لیکن اللہ جن پر سے اپنی رحمت سے صبر کی نعمت سے نوازیں گے وہی صبر کر پائیں گے اور انہی پر اللہ کے رحمت ہوگی دوسری آج فرماتے فبیمہ رحمت من اللّہ طلحم ونتفن غلی زلقل ولاًف من حولق یہ جسورا عالمان ایک سو انسٹھ ون ففٹی نائن یعنی یہ ترجمہ جو ہے اے رسول پیامر مخاطب ہے یہ رحمت وہ مہر الٰہی ہیں محبت الہی ہیں کہ آپ ان کے لئے، ان محساب کے لیے اصحاب کے لیے نرم مزاش ہیں اگر آپ تند اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ نصحاب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے تو اس عدل حبی ماں رحمت من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت ہے آپ پر کہ میرے حبیب لن طلح آپ ان کے لیے نرم مزاش ہیں نرم ہیں فلو کنتا اور اگر آپ جو ہے ہوتے ان کے لیے تند خو فض سخت مزاج غلیز القلب اور سخت دل ہاں ساقت دل ہوتے ان پر رحم کرنے رحم نہ کرتے تو لنف من حول تو یہ اعصاب آپ کے اطراف سے بکھر جاتے تو یہ اللہ کی طرف سے پر رحمت دیں چونکہ آپ ان کے لیے نرم دل ہے مہربان ہے شفیق ہے لہذا وہ آپ کے گرد رہتے ہیں اور آپ کے اعتراف میں جمع رہتے ہیں تو اس حایت سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کی نرم مزاجی اور حسن خلق جو ہے رحمت الہی کے برکت سے ہیں اور فرمایا کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے ہیں میرے پیارے نبی تو یہ سب لوگ یعنی صاحب آپ کے اعتراف سے پرگندہ ہو جاتے ہم جب رسول مکرم اللہ کے رحمت کا اس قدر محتاج ہیں تو ہم اندازہ کریں کہ پھر ہم کس قدر رحمت الہی کا محتاج ہے رضان غلامی ہاں جی کوئی بھی نیکی کوئی بھی بلائی کوئی بھی اچھی خصلت خاص ہو شجاعت ہو ہاں جو ایمانیات میں سے ہو متقوی ہو خوش بھی ہو سب اللہ کے رحمت کے بغیر بندہ ان تک رسائی بہت مشکل ہے اس کے لیے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ رحمت اللہ کا امیدوار رہیں اور اسی پاک ذات سے اس کے رحمتوں کا ہم سوال کرتا رہیں چونکہ رات کا فی ٹیم چکی ہے اس وجہ سے انشاءاللہ شاء اللہ باقی دس جو ہے کل کے درس میں اسی رحمت لاہی کے حوالے سے چونکہ اس میں الرحمٰن اور رحیم دونوں کا مصدر رحمت ہے تو رحمت کے معنی مغفرت اور احسان لطف و کرم الہی کے معنی میں ہے تو ہم یہ آیات کے ذہن میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم آیا ہماری دنیا اور آہرت دونوں میں کامیابی کے لیے رحمت الہی کے بغیر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو جواب آپ قرآن آیتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے ہم ہر نہیں ہو سکتے ہم ہر آن ہر لمزہ ہر چیز میں ہاں جی ہمیں وقت اللہ تعالیٰ کے رحمت کا اس کے لطف کرم کا محتاج ہے ہمیں چاہیے ہمیشہ اس کی رحمت کا لے اس کے درگاہ سے سوال کرتے رہیں اور اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں اور جو شرط کثرت سے کسی بھی دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں گے آخر وہ کھولا جائے گا اللہ تو چونکہ بہت مہربان ہے بہت شفیق ہے ہاں جی اس کے رحمت مطلق ہے کا مالک ہے لہذا جو ہے وہ اپنے دروازہ جو بھی سچے خلوص سے عادی سے اس کے دروازہ کھٹکھٹائیں اپنے گناہوں کے لیے مافرت طلب کریں اس کے رحمت کے لیے سوال کریں تو اللہ ضرور اجابت فرمائے گا اس یقین کے ساتھ ہم رات گزاریں آمین سم آمین